السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدنا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ وسلم ہر قسم کی و دو اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار دو دو سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دات اقدس پہ طالب علم کے آداب اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جو بھی دین کا علم لے رہا ہے اسے کن آداب کو اپنانا چاہیے اور میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی یہاں طالب علم سے مراد صرف وہ طالب علم نہیں ہے جو مدرسے میں داخل ہو کر علم لیتا ہے کوئی بھی آدمی جو دین کا علم لے رہا ہے چاہے وہ دین کا علم اسکول میں لے رہا ہو یا کالج میں لے رہا ہو یا مسجد میں لے رہا ہو یا کسی مدرسے میں لے رہا ہو یا کسی ترجمہ قرآن کی کلاس میں بیٹھتا ہو یا کسی درس میں بیٹھتا ہو کہیں بھی کسی بھی شکل میں آپ دین کا علم لے رہے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں تو پہلا ادب کتاب کے مول نے یہ بتایا تھا کہ اخلاص کہ علم لیتے ہوئے نیت یہ ہو کہ رب راضی ہو جائے دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو دوسرے نمبر پہ دین کا علم لے کر آپ کیا چاہتے ہیں جہالت دور کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے بھی اور پبلک سے لوگوں سے بھی تیسرے نمبر پہ آپ دین کا علم لے کے کر کیا کرنا چاہتے ہیں شریعت کا دفاع کرنا چاہتے ہیں چوتھے نمبر پہ چوتھا ادب یہ ہے کہ آپ دین کا علم لے رہے ہیں تو وہ دین کے مسائل جن میں اختلاف ہے اور ان میں واضح طور پہ قرآن کی عیت نہیں ہے نبی علیہ السلاط السلام کی حدیث نہیں ہے اتحادی مسائل ہیں ان میں آپ کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے اور پانچویں نمبر پہ کیا ہے جو علم آپ لیں اس پہ عمل کریں چاہے علم کا تعلق عقیدے سے ہو چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو چاہے اس کا تعلق اخلاق سے ہو چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو علم کا تعلق جس چیز سے بھی ہے آپ اس پہ عمل کریں اور آج چھٹا ادب ہے اور وہ یہ ہے کہ اداوۃ اللہ کہ آپ جو علم لے رہے ہیں وہ علم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کو اس علم کی دعوت دیں تبلیغ کریں چنانچہ کتاب کے مولف کہتے ہیں فی کلی مناسب کہ آپ اپنے علم جو آپ کے پاس علم ہے اس کے ذریعے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں کس کی طرف دعوت دیں؟ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اپنے مسلق کی طرف دعوت دیں اپنی جماعت کی طرف دعوت دیں اپنی پارٹی کی طرف دعوت دیں اپنے پیر صاحب کی طرف لوگوں کو بلائیں کہ اس پیر صاحب کی بیعت کرو یا اس مولی صاحب کی نہیں دعوت اللہ کی جانب دعوت دیں اور یہ دعوت کہاں دیں جہاں بھی موقع ملے مسجد میں ملے تو وہاں دعوت دیں اگر آپ کو کسی مجلس میں یہ موقع مل جائے کسی میٹنگ میں گئے کسی اجتماع میں گئے کوئی پروگرام ہو رہا ہے چاہے شادی کا پروگرام ہو چاہے فوت کی کا پروگرام ہو چاہے عقیقے کا پروگرام ہو چاہے برادری کی کوئی میٹنگ ہو جہاں پہ کوئی موقع ملا وہاں پہ آپ دین کی دعوت دیں دین کا مسئلہ بتائیں وفیل اسوا کی بازار میں بھی آپ بازار گئے ہیں دکاندار کو بتائیں یا آپ دکاندار ہیں تو آنے والے گاہک کو بتائیں آپ کسی آفس میں بیٹھے ہیں تو ساتھ والے دوستوں کو بتائیں جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپس میں انہیں بتائے بلکہ ہر موقع پہ آپ لوگوں کو وہ علم دیں جو آپ لے رہے بھائی تھی یہ ہمارے نبی علیہ ہے ان کی طرف دیکھیے جب آپ کو نبوت ملی جب آپ کو رسالت ملی پھر آپ اپنے گھر میں چین سے نہیں بیٹھے بلکہ بلکہ تحرک لوگوں کو دعوت اور متحرک رہتے تھے, تھے سستی نہیں کی پھر آپ نے جب نبوت آ گئی جب قرآن آنا شروع ہوا پھر قرآن کو لے کے گھر میں نہیں بیٹھے قرآن کی وہ ایتے وہ کلام کبھی اس کو پہنچا رہے ہیں کبھی اس کو دے رہے ہیں کبھی اسے سنا رہی ہیں کبھی اسے پڑھا رہے ہیں وہ اللہ علمی کتاب کے مولب کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ طالب علم جو ہیں وہ کتاب کے نسخے بن جائیں کیا مطلب کتاب کے نسخے بن جائیں ایک کتاب ہے یہ اور ایک کتاب آپ کے سینے میں لکھی جائے نہیں کتاب بول نہیں سکتی آپ بول سکتے آپ علم آگے پہنچائیں بولیے حرکت کیجئے یعنی کہ ایک کتاب ادھر ہے ایک کتاب آپ بن گئے نہیں یعنی کہ صرف کتاب نہ بنے ولا کن الید <عَامِلِين> ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کا علم لینے والے جو ہیں وہ دین پہ عمل بھی کرنے والے ہوں اور اس کی طرف دعوت دینے والے بھی اس کی طرف دعوت دینے والے بھی ہوں تو آج چھٹا ادب جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے دعوت اللہ کا کام کریں جو علم لیا ہے لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کو بھی وہ علم دیں کہتے ہیں ساتواں ادب ہے الحکمہ کہ طالب علم کو حکیم ہونا چاہیے سمیدار ہونا چاہیے حکمت سے کام لینا چاہیے دعوت دیں لیکن حکمت سے متحل حکمت طالب علم کو حکمت سے آراستہ راستہ ہونا چاہیے اللہ تعالی دیکھیے کہ اللہ تعالی کہتے ہیں یو اتل حکمت میں جسے چاہتا ہوں اسے حکمت دیتا ہوں میں اللہ کہتے ہیں جسے حکمت مل گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی تو حکمت کوئی معمولی چیز ہے اب دین کا علم بہت سے لوگوں کے پاس ہے لیکن لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ حکمت عملی کے پاس نہیں ہے جس کو اللہ حکمت عملی دے دے وہ اس کے پاس بہت بڑی خیر ہے بہت بڑی دولت ہے ول حکمت مربی بیماخلاق حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ طالب علم دوسروں کی تربیت کرنے والا ہو اس اخلاق کے ذریعے جو اس نے اپنایا ہوا ہے آپ اپنے اخلاق کے ذریعے دوسروں کے اوپر اثر ڈالیں ان کی تربیت کریں اور وہ دین جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اس کے ذریعے آپ لوگوں کی تربیت کریں بےحد ہے بےحی تب کل انسان بما علی کو حکمت یہ ہے کہ ہر انسان سے جب آپ مخاطب ہوں کسی بھی انسان سے جب آپ دین کے بارے میں بات کریں تو اس کے حالات کے مطابق کریں کس کے حالات کے مطابق جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں آپ دیکھ لیں بھی یہ وزیر اعظم ہے اس سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے یا آپ کا سگا بھائی ہے اس سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بیٹا ہے اس سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے اب بادشاہ سے وزیر اعظم سے اسی انداز سے بات کرنا جس انداز سے آپ اپنے چھوٹے بھائی سے بات کرتے ہیں بیٹے سے بات کرتے ہیں یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے اور اسی حکمت عملی کی آج ہم میں کمی پائی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ وہ حکمرانوں کو للکار رہے ہوتے ہیں حکمران موجود بھی نہیں ہوتا ویسے ادھر ایسے لڑکا رہے ہوتے ہیں جیسے سامنے بیٹھا ہوا ہے بھائی حکمران کو دعوی دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے ہر آدمی کو اس کے مقام کے مطابق بلانا چاہیے دیکھیے جب اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام کو ہرون علیہ السلام کو فراؤن کے پاس بھیجا فراؤن سے بڑا کوئی گنہ ہوگا بولیے اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے تو کیا اللہ نے کہا اس کی ایسی کی تیسی کر دینا کہا فکولا لہو قوینا اسے نرمی سے بات کرنا لال لہوت کر شاید کیوں نصیحت حاصل کر لے او یخشا شاید وہ ڈر جائے شہد اللہ سے ڈر جائے شہد اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے اس سے بڑا جابر کون ہوگا اور آپ اپنے بادشاہ کے خلاف صبح و شام لگے رہتے ہیں اور بلکہ مسجد کے مولوی صاحب سے بھی کہتے ہیں کیا کہ مولوی صاحب آپ ڈٹ کے چودھری کا نام لے کے بات کیوں نہیں کرتے ڈرتے کیوں ہیں جبکہ صورت حال یہ ہے کہ گاؤں کا چودھری جو ہے وہ تو دور کی بات ہے آپ جو اپنے آپ کو عام آپ ہی سمجھتی ہیں اگر نام لے کر آپ کو دعوت دی جائے آپ قبول کر لیں گے کبھی بھی نہیں چودھری کو چھوڑیے میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کی بیٹیوں میں آپ کے بیٹوں میں کوئی غلطی نہیں پائی جاتی بولئے تو اگر نام لے کر آپ کا کاج ہے اس کی بیٹی یہ کام کر رہی شریعت کے خلاف ہے کیا آپ میری بات مان لیں گے یا مجھے گریبان سے پکڑیں گے تو کیا فائدہ ہوا ایسی دعوت کا یہ دین کی دعوت دے رہے ہیں آپ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تو جب آپ عام آدمی ہو کر یہ انداز برداشت نہیں کرتے بادشاہ کیسے برداشت کرے گا وزیر اعظم کیسے برداشت کرے گا آپ کے آفس کا جو ڈائریکٹر ہے وہ کیسے برداشت کرے گا آپ کی فیکٹری کا جو مالک ہے وہ کیسے برداشت کرے گا تو صرف دین لوگوں کو دینے کا شوق نہیں ہونا چاہیے صرف جذبہ نہیں ہونا چاہیے حکمت بھی ہونی چاہیے کس سے کس انداز سے بات کرنی ہے کیسے تمہید باندھنی ہے کون سے موقع پہ کون سے جملہ پہلے کہوں گا تو میری بات اثر کرے گی کتاب کے مولب کہتے ہیں اگر ہم حکمت کے راستے پہ چل پڑیں خیر ان کتیر تو بڑی خیر ہو جائے گی پھر کماق ابولہ جیسا کہ اللہ نے اس میں کہا ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے کہ جسے حکمت مل گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی والحکیم حکیم کون ہوتا ہے حکمت والا کون ہے کتاب کے مول کہتے ہیں انزل الاشیاء یہ وہ آدمی ہے جو ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبہ پہ رکھتا ہے حکیم کون ہے جو ہر چیز کو اس کے یہ کہتے ہیں نا جی سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے یہ بات صحیح نہیں ہے جب کادی جو ہے جج جو ہے وہ ہر ایک سے انصاف کرے گا وہ ہر ایک کو ایک نگاہ سے دیکھے گا لیکن جو دعوت دینے والا ہے جسے دین کی تبلیغ کرنی ہے وہ موقع دیکھے گا اس کا عہدہ دیکھے گا اس کا مقام دیکھے گا انجل حکیماحکام بہ الطقان و اطقان اشئی منزل تہ تو حکیم جو ہے یہ لفظ و احکام سے نکلا ہے اور احکام کیا ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبہ پہ رکھیں فیم بغی بل یریب اللہ طالب علم حکیم انفی دعوت ہی اس لیے ضروری ہے کہ دین کا طالب علم دعوت دینے میں حکیم ہو دعوت دینے میں کیا ہو حکیم ہو تو دین کا طالب علم مولوی صاحب اگر ممبروں میں پہ لوگوں کو گالیاں دینی شروع کر دیں کیوں جی دی؟ تیری بہن کی تیری ماں کی تیری وہ تیری یہ تو کیا اس سے دعوت کا اثر ہوگا بالکل نہیں ہوگا اس لیے اخلاق اپنائیے یہ. یہ بات ہم کس کس کے بارے میں ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے ایک دفعہ پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی اور کے بارے میں ہو رہی نہیں یہ آپ, آپ بھی طالب علم ہیں کیا آپ کبھی کسی کو اچھی بات نہیں بتاتے بولیے تو یہ آپ سے بات ہو رہی ہے کہ آپ ابھی دین کا علم نہیں لے رہے تو آپ بھی طالب علم ہیں یہ نہ کہ مولی صاحب کے بارے میں باتیں باتیں ہو ہو رہی رہی ہیں ہیں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ جب دین کی دعوت دیں جب آپ نماز پڑھنے کے بارے میں کہیں جب آپ بدکاری سے روکیں کون سے انداز ہونا چاہیے آپ سے باتیں ہو رہی ہیں وقت اللہ مرادی بدا فیق ادا کا حکمہ کتاب <احسن> کے مولب نے دعوت کے مراحل اور مرتبے ذکر کیے ہیں اس عیت میں. کس عیت میں؟ جس میں اللہ کہتے ہیں پوچھیں کوئی آئس ادو کا مینا کیا ہے دعوت دیں اللہ کے دین کی طرف بلائیں ادر او دعوت دیں الا سبیل ربی کا اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا کس طرف ہے طرف یہ کون سا راستہ ہے میرا مصرب جو ہے وہ ایسے ہی ہے نا ہاں میری جماعت میرے پیرسا والا راستہ نہیں جو اللہ کا راستہ اس کی بات ہو رہی ہے سرات مسکیم کی بات ہو رہی ہے ادو سبیل ربی کا اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں کس انداز سے یا اللہ بالحکمتی حکمت کے ساتھ الحسنہ اور اچھے واز کے ذریعے اچھی نصیحت کے ذریعے وجا دل ہم بل اور ان سے بحث و مباحثہ بھی کریں تو بہت اچھے طریقے سے کریں اب یہاں پہ امام ابن قیم رحم اللہ اور دیگر کئی اعم کرام نے لکھا ہے کہ اللہ نے کہا دعوت دینی حکمت کے ساتھ حکمت یہ کس کے ساتھ پہ یہ حکمت کا طریقہ کس کے ساتھ اختیار کریں گے کہتے ہیں اس آدمی کے ساتھ جو آپ کی بات آسانی سے قبول کرنے والا ہو جو آپ کی بات آسانی سے قبول کرنے والا ہو اس میں کوئی ضد نہ ہو ہردرمی نہ ہو اس سے آپ حکمت اپنائیں ومول الحسنہ اور اچھی نصیحت اچھی نصیحت کیا ہوتی ہے پہلے اس کی وضاحت ہو جائے اچھی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات بھی سمجھائیں اور ساتھ اس میں ڈرائیں بھی اور ترغیب بھی دیں ڈرائیں کیا کہ میں ماروں گا نہیں نہیں نہیں, نہیں. اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جہنم کے عذاب سے ڈرائیں اور اگر آپ حکمران ہیں تو پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ تمہیں سزا ملے گی پھر دنیا کی سزا سے بھی ڈرائیں اگر آپ آفیسر ہیں شہر کے گوندر ہیں اپنے صوبے کے گوندر ہیں آپ وزیر اعلیٰ ہیں آپ کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے سرکاری پھر آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی دیں نماز پڑھو گے تو اللہ تم پہ رادی ہوگا نماز پڑھو گے قبر میں عذاب نہیں ملے گا تمہاری آخرت سنور جائے گی تمہیں جنت ملے گی اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی اعلان کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو میں آپ کو آپ کی یہ مدد کروں گا میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں گا تو یہ ہے المعود الحسنہ تو اب ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو بات قبول کرنے والا ہے لیکن لاپرواہ قسم کا ہے غافل قسم کا ہے تو اس کے ساتھ یہ انداز اپنائیں گے وجاد بلت یا <آسن> بحث و مباحثہ یہ انداز اس سے اپنانا ہے اللہ کہہ رہے اچھے طریقے سے بحث و مباسا کریں گے اس سے اپنانا ہے جو ضدی ہو جو ہر درم ہو جس کے پاس انعد ہو سے بحث و مباسا ہوگا لیکن وہ بھی کس طریقے سے اچھے طریقے سے بحث و مباسے میں گالیاں نہیں دی جائیں گی برا بلا نہیں کہا جائے گا لان کی جائے گی اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کریں جس کا مقصد یہ ہو کہ دین کی بات کو یہ سمجھ آئے تعالی مرتبہ اللہ نے ایک چوتھا مرتبہ بھی ذکر کیا ہے پہلا مرتبہ کیا تھا حکمت دوسرا مرتبہ اچھی نصیحت تیسرا مرتبہ بحث و مباحثہ لیکن بہت ہی اچھے طریقے سے کہتے ہیں چوتھا مطبع بھی اللہ نے ذکر کیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے بحث و مباسہ کے زمن میں چنانچہ اللہ طرح کہہ رہے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلِ الْكِتَابِ یہودیوں عیسائیوں سے جب بھی بحث و مباسہ ہو تو اللہ باللتیہ آسن بہت اچھے طریقے سونا چاہیے اخلاق کے ساتھ پیاروں محبت کے ساتھ اللہ الذین ظلموا منہم لیکن جو ان میں سے بے انصاف ہو ظلم کرنے والے ہو ان سے جو بحث و مباسا ہوگا ظاہر ہے کہ وہ صرف بحث مباسا ہی ہوگا اس میں شاید یہ چیز چھوٹ جائے کہ بہت اچھا طریقہ ہلکا طریقہ ہو لیکن یہ نہیں کہ گالی دیں وہاں بھی گالی دینے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے, ہے؟, ہے فرخت اقرب علقلی کو چاہیے یہ دعوت کے چار انداز جو بتائے گئے ہیں ان میں سے وہ انداز اختیار کرے جس کے قبول ہونے کا امکان ہو جس کے بارے میں پتا ہو جس کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ اسے مان لے گا وہ مثال ادا علی کا فیدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آئیے میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی دعوت کا انداز کیا تھا کہتے ہیں جا عرابی ایک عرابی عرابی کسے کہتے ہیں بدو کو کس کو کہتے ہیں بدو اس کا تجمہ دیاتی کر سکتے ہیں نہیں اس کا ترجمہ دیا نہیں ہے عربی میرے بھائی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو باقاعدہ کسی آبادی میں نہیں رہتے نہ شہر میں نہ گاؤں میں وہ چارے اور پانی کے ساتھ ان کی بادی ہوتی ہے جانور ان کے پاس ہوتے ہیں بدو نشین بادیا نشین بدو یعنی کہ بادیا نشین چارا نشین جدھر پانی اور گھاس ہے ادھر ان کی رہائش ہے چھ مہینے ادھر ہے تو چھ مہینے ادھر ہے وہاں سے کہیں ادھر نکل گیا ہے وہاں سے آگے کہیں نکل گیا ہے پھر پتہ چلا پیچھے ادھر بڑی آج کل گاس ادھر واپس آ گئے تو یہ ہوتے ہیں ارابی تو آپ کے پاس ایک ارابی آیا اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا کون سی مسجد میں, مسجد میں. آپ صحابہ کلام نے کیا کیا اس کے ساتھ اور نبی السلام نے اس کو زندہ آگ لگائی کہ نہیں لگائی آج کل تو کہتے ہیں بے ادب گساخ ہے پکڑو اس کو لگاؤ آگ کیوں جی آپ کے گزرا والا میں ایک حافظ قرآن کو سرگ پہ زندہ کا سیٹا گیا تاکہ مار دیا گیا کیوں جی گساخ ہے کیا گساہی کی ہے ہے کیا وہ حافظ قرآن ہے کیا وہ بولیے ذرا گساہی کیا, کیا کی ہے گساہی یہ کی ہے کہ قرآن پاک کے زید اور آخ جو ہیں انہیں اسے جلا دیا ہے یہ گساہی ہے اگر یہ غصہ ہے تو سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا ہے ہمارے خلیفہ میں جو قرآن پاک کے زید اور آگ تھے بخارشی اٹھا لیں انہوں نے قرآن پاک کے جو زید اور آگ تھے انہیں آگ لگائی کنہوں نے عثمان اور قرآن پاک کے زید اور آگ کے ساتھ جو کچھ ہم کرتے ہیں میں سے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کیونکہ صحابہ کے نے اختیار کیا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے لوگ کہتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سمندر میں ڈال دیں دریا میں ڈال دیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے نا تو دریا اگر یہیں اور آپ کسی کافر ملک میں پہنچا دے پھر اور دریا میں کیا لوگ پیشاب نہیں کر جاتے حیض کے کپڑے نہیں دھوتے پکھانے والے کپڑے نہیں دھوتے یعنی کہ جو آپ کی عقل مانتی ہے وہ اچھا طریقہ ہو گیا اور جو صحابہ کے نام افطار کیا وہ غلط ہو گیا آپ کہتے ہیں زمین میں دفن کر دیں لو جی زمین میں دفن کر دیا آج یہ زمین مسلمان کے پاس ہے ڈیڑھ سو سال کے بعد شہر کسی کافر کے پاس ہو وہ ہل چلائے گی اور آ کے نکلے کیا اثر کرے گا وہ تو بہترین طریقہ کون سا ہے جو کس نے اختیار کیا لیکن میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں نہ یہ طریقہ اختیار نہ کریں کیوں اپنی جان بچانا ضروری ہے جس ماحول میں آپ رہتے ہیں جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں معمولی سی بات پہ آپ کو بے ادب کہا جائے گا اور پھر لوگ آپ کو پکڑ لیں گے کوئی نہیں پوچھے گا کیا ہوا تھا بعد میں پتا چلے گا کیا ہوا تھا پہلے مارو اس کو پہلے کیا کرو اس کو مارو زندہ آگ دلا دو یہ سارے کام کر لو بعد میں پوچھیں گے کیا ہوا تھا چکر کیا تھا معاملہ کیا تھا کیا یہ اسلام ہے کیا یہ نبی علی اسلات اسلام کا انداز ہے آئیے سنیے مصنبی کا واقعہ مسجد حرام کے بعد سب سے مقدس مسجد کون سی ہے نبی اور عربی نے مسجد کے کونے میں کیا کیا ہے پیشاب کیا ہے پیشاب صحابہ صحابہ کلام اٹھے یس ضرور اسے ڈانٹنے لگے فلاحی وسلم نبی صحابہ کے نام کو روک دیا ولم قزاب جب اس آدمی نے پیشاب کر لیا داہ نبی نبی وسلم بلایا وقال لہو اور اسے کہا المساجد یہ مشتے ہیں لا تصلح من والقدر ان مشتوں میں پیشاب کرنا پخانا کرنا درست نہیں ہے ان نمای اللہ عز یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں وسلاطی نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں وقلاۃ القرآنی ہی اور یہ قرآن پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں او کماق نبی جیسے بھی نبی السلام نے کہا یعنی کہ اس سے ملتے جلتے الفاظ کہ الحکمہ کتاب کے مولف آپ سے سوال کر رہے ہیں کیا اس سے اچھا کوئی طریقہ ہوگا کیا اس سے بہتر انداز کی ہوگا یہ انداز آپ نے اختیار کیا تو وہ جو عرابی تھا ان شاء اللہ اس کا سینہ کھل گیا وقت آپ کی بات کو قبول کیا حتہ خال اور وہ اتنا آپ پہ خوش ہوا کہنے لگا اے اللہ میرے اوپر رحمتیں کر اور محمد کے اوپر رحمتیں کر اور کسی تیسرے آدمی پہ کوئی رحمت نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا متاثر ہوا آپ کے اخلاق سے کیا انداز ہے کیا حکمت ہے کیا آج ہمارا یہی انداز ہوتا ہے اگر ہم رف دین کرنے والے ہیں ہماری مسجد میں اگر وہ آج جو رف دین نہیں کرتا اس کی خیر نہیں ہے اور اگر ہم رف دین کرنے والے نہیں ہیں ہماری مسجد میں وہ آج جو رف دین کرتا ہے تو اس کی خیر نہیں ہے مار مار کر اسے مسجد سے نکالا جائے گا انگلیاں توڑ دی جائیں گی اور کسی زمانے میں انگلیاں کاٹ دی جاتی تھیں بھئی اگر آپ سمتے ہیں رف دین ہی حق ہے تو آپ دلائل دیں اسے سمجھائیں اگر مان لے الحمدللہ نہیں مانتا تو آپ نے کر دیا اور اگر آپ کہتے ہیں رف الن نہ کرنا درست ہے آپ اپنے دلائل دیں وہ مان لے الحمدللہ نہیں مانتا لان نہ سے مسجد سے نکال دینا یہ کون سا طریقہ ہے اسی لیے آپ دیکھیں پاک و ہند میں مسلیں الگ الگ ہیں یہ فلاں مسلک والوں کی ہے یہ فلاں مسلق والوں کی ہے یہ ان کی ہے یہ ان کی ہے یہ ہماری ہے اور یہ ان کی ہے جبکہ سعودی عرب میں آپ پورے سعودیہ میں گھوم لیں ایک ہی مسجد ہے سب کے لیے رفل الدین کرنے والا بھی اسی میں نماز پڑھے گا رف الدین نہ کرنے والا بھی اسی میں نماز پڑھے گا اور امام عام طور پہ رفل الدین کرنے والے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رفل الدین نہ کرنے والے کو ڈانٹا گیا ہو گورا گیا ہو مارا گیا ہو مسجد سے نکالا گیا ہو پورے سعودیا میں کسی مسجد میں آپ نماز پڑھ لیں رف الدین کے بغیر کوئی آپ کو ڈانٹے گا نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو دلیل دے سمجھانے کی کوشش کرے آپ مان لے ٹھیک نہیں تو نہ سی. تو میرے بھائیو بلکہ اس سے جب, بات یہ ہے, کہ جب ہم نے دعوت کا اچھا انداز اختیار نہیں کیا تو کیا ہوا تھا سعودی حکومت آنے سے پہلے مشتی حرام اللہ کے سب سے عظیم گھر میں کتنے مسلح تھے جانتے ہیں چار مسلح تھے کیا مطلب ہے اس کا یعنی کہ زور کی نماز اذان ہو گئی ہے اس کے بعد اب نمازیں پڑھنے کی باری آئی ہے تو اب سب نمازی مسجد میں موجود ہیں باوضو ہیں اب جناب مثال کے طور پہ ترتیب کی مثال ماپی طرف سے دے رہا ہوں مثال کے طور پہ سب سے پہلے حمبلی نماز پڑھیں گے امام احمد ابن حمبل کو ماننے والے باقی تین مسلک کے لوگ موجود ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے ہمارا امام نہیں ان کا امام ہے کدھر ہے ادھر موجود ہے دیکھ رہے ہیں مسجد میں موجود ہیں اس کے بعد شافی امام نماز پڑھائے گا باقی تین مشرق والے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے پھر مالکی پڑھائے گا پھر ہنسی پڑھائے گا یہ انداز تھا اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ ٹی وی کا زمانہ آنے سے پہلے پہلے ویڈیو کا زمانہ آنے سے پہلے پہلے یہ چیز سعودی حکومت نے ختم کر ڈالی ورنہ آج کافر ہمارے اوپر ہنس ہوتے. رہے ہوتے ہمارا مذاق اڑا رہے ہوتے کہ تم ہمیں مسلمان کرنا چاہتے ہو پہلے اپنے آپ کو مسلمان کر لو تو نبی علیہ السلاط و کا انداز دیکھیے مسجد میں پیشاب کیا ہے پیشاب پلیز اکنی ہے اور کس میں کیا ہے مسجد میں اور آپ کہتے ہیں کتاب کے مولف ایک دوسرا قصہ لے لیں نبی علی السلاط کی دعوت کے انداز ایک اور مثال لے لیں کہتے ہیں معاویہ بن حکم ہی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کہ آپ امامت کر رہے تھے اور پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان میں میں بھی موجود تھا اذا ایک آدمی نے چھینک لی فکول رحمت اللہ تو میں نے کہا اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے کس سے کہا چھینک لینے والے سے قبل نماز کے دوران کے نماز کے بعد نماز کے دوران کیا یہ جملہ کہنا ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے کیوں کیونکہ اس میں تو آپ گفتگو کر رہے ہیں تیرے اوپر اللہ رحم کرے تیرے اوپر چھینک آ جائے نماز میں آپ الحمدللہ للہ کہہ سکتے ہیں آساواز سے لیکن نماز میں یہ نہیں کہنا یرحم الک اللہ یا یهدیکم اللہ یہ چیزیں نہیں کہنی کیونکہ یرحم الک اللہ یا حدیق اللہ یہ تو گفتگو ہے اللہ تیرے اوپر رحم کرے اللہ تجھے ہدایت دے یہ جملہ نماز کے علاوہ کہا جائے گا نماز میں یہ جملے نماز میں چھینک آنے والا آسا سے کیا کہہ لے الحمد بس اب یہ معاویہ بلحکم سلم کہتے ہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا یہ الحمک اللہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے فرمان القوم بی سارم لوگ مجھے گورنے لگے لوگ مجھے گورنے لگے فکل تو میا میں نے کہا تم لوگوں کو تمہاری ماں گم پائے ماں شاہ نکم تندرو تمہیں کیا ہوا تم کیوں مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو نماز میں کہا کا نماز کے بعد نماز میں یہ معاملہ کب ہو رہا ہے نماز میں یہ کہ پہلے یہ مغل کہہ دیا ہے اوپر سے یہ کہہ دیا تم مجھے کیوں گور رہے ہو فجعلو بی تو لوگ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنے لگے کیا مطلب چپ ہو جا تو رہا نماز میں اشاروں میں چپ کروا رہے ہیں ان کو دیکھا کہ مجھے خموش کروا رہے مجھے غصہ بڑا آیا لیکن کی سکت تو میں چپ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ نے نماز پڑھ لی تو ہوا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں ماں رہی تم علم الباد احسن تعلیم منہو. میں نے آپ سے بہتر کوئی معلم آپ کے بعد نہیں دیکھا آپ سے بہتر ٹیچر میں نے کوئی نہیں دیکھا ماں کہانی ولا غربانی ولا شتمانی اللہ کی قسم نہ آپ نے مجھے ڈانٹا نہ مجھے مارا نہ مجھے برا بلا کہا نماز بظاہر نماز کی توہین ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ظاہر ایسے لگتا ہے نا آپ نے کہا لا يصلح فيها من الناس کہ یہ نماز ہے نماز میں گفتگو کرنا درست نہیں ہے قرآن نماز نام ہے سبحان اللہ کہنے کا اللہ اکبر کہنے کا اور قرآن پاک کی تلاوت کا کیسا انداز ہے نبی علی سام کا میرے بھائیو بھائی ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے آپ نے سمجھا دیا مسئلہ معلوم نہیں ہے آپ نے بتا دیا نہ ڈانٹا ہے نہ مارا ہے نہ برا بلا کہا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اس کی بھی ایک مثال لے لیں آپ آپ نے شاید ایک کلپ دیکھا ہو نہیں دیکھا تو کبھی نہ کبھی آپ دیکھ لیں گے کلپ کس کے خلاف ہے مس نبوی کے امام کے خلاف ہے کس کے خلاف ہے اس کلپ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سعودیہ کے لوگ یہ وہابی لوگ بڑے بے ادب ہیں بڑے گستاخ ہیں اس کی مثال نہیں جی مثال کیا جی مثال یہ ہے کہ مسجد نبوی کے سب سے سینئر امام ڈاکٹر علی عبد الرحمن الحدیفی حفظہ اللہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں ابھی نماز شروع کی ہے کہ وہ کہتے ہیں ان تدرقی اور اس کلپ میں یہ عربی لفظ بھی سنائی دے رہا ہے کیا مطلب اس کا کہ ایک منٹ انتظار کرو ان تدروں کا میں نے کیا دقیقہ کا مطلب کیا ایک منٹ یہ کہہ کے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ چلے گئے ہوا کیا تھا اصل میں ان کا وضو ٹوٹ گیا تھا کیا ہوا تھا بولیے وضو ٹوٹ گیا تھا وہ جلدی سے گئے اور وضو کر کے واپس آئے اب اگر میرے بھائیوں میرے جیسا کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو میں سوچتا لاکھوں دنیا پیچھے کھڑی ہے ٹی وی پہ منظر آ رہا ہے اب نماز توڑ کر جانا مناسب نہیں ہے نماز پڑھا دیتے ہیں بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے بعد میں کیا کر لیں گے یہ اگر میرے جیسا گوتا کمزور ایمان والا لیکن اللہ اس امام کو جزائے خیر دے متقلی پرہیزگاری اسی وجہ سے انہوں نے اتنی دنیا کے سامنے نماز توڑی ہے اور لوگوں سے کہا ایک میں انتظار کریں وضو کرنے کے لیے گئے ہیں اور واپس آ کے پھر دوبارہ نماز پڑھائیے اب یہ کلپ جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ اردو میں ہے اس میں وہ کہنا چاہتے ہیں لو جی دیکھو ان تجرب کا کی جب آواز آئی ہے نا تجمہ کیا کر رہے ہیں دیکھو یہ م... امام مس نبی کا امام کیا کہہ رہا ہے ذرا انتظار کرو میرا فون آیا فون سننے جا رہا ہوں یہ کلپ آج بھی موجود ہے اور جو گفتگو کرنے والا ہے آپ اس کو وہاں سے پہچان لیں گے اس انداز سے لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے کہ یہ بے ادب ہیں گستاخ ہیں وہ ہیں یہ ہیں تو میرے بھائیو یہ کوئی انداز نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کا انداز کیا آپ دیکھ لیں مان لیے مان لیتے ہیں جی امام صاحب جو ہیں وہ فون سننے گئے تھے تو آپ اچھے انداز سے سمجھا دیں پہلی بات ہے سوچا نہیں جا سکتا کہ یہ کام ہو لیکن فرض کر لیتے ہیں جی تو نبی علی علیہ علیم کا انداز آپ دیکھ لیں کہ یہ صحابی بار بار نماز میں گفتگو کرتے نہیں ہے تو آپ نے انہیں ڈانٹا نہیں ہے مارا نہیں ہے برا بلا نہیں کہا صرف سمجھا دیا ہے کہ یہ نماز ہے اور نماز میں گفتگو کرنا درست نہیں ہے انتکون حکمت امر اللہ امام صاحب کہتے ہیں کتاب کے مولب کہتے ہیں کہ ان مثالوں سے پتا چلا کہ اللہ کی طرف دعوت دیں لیکن حکمت کے ساتھ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے وہ مثال آخر کہتے ہیں ایک اور مثال لے لیں کہتے ہیں آپ ایک اور مثال لے لیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں تھوڑی بہت سختی کرنے والی ہو وہاں کر لینی چاہیے ان صلی اللہ علیہ وسلم رعا آپ نے ایک آدمی کو دیکھا وہی یدی ہی خاتم الرحا اور اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی اس آدمی کے ہاتھ میں کیا تھی سونے کی انگوٹھی مرد رات پہن سکتے ہیں حرام ہے حرام ہے پہننا بالکل بھی جائز اور لیکن ہم میں سے کئی لوگ پہنتے ہیں خصوصاً شادی کے موقع پہ کیوں کیونکہ جی شادی کے موقع پہ تو جائز ہے نا ہاں جی حرام ہے یہ کہتے ہیں چلو جی شادی کا موقع ہے پہلنے کے بعد میں اتار دیں گے تو کیا شادی کے موقع پہ موت نہیں آ سکتی دو تین سال پہلے کا واقعہ ہے لاہور کا گڑی شاہو کا شادی حال میں دلہ ادلہ کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تقریب ہو رہی ہے اچانک جو پیچھے دیوار کی ان کو اوپر گر گئی وہ دیکھو بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں واقع کو کہتے ہیں میں ادھر ہی رہتا ہوں یہ دیکھنے تو کسی نے آپ کو گارنٹی دے دی ہے کہ شادی کے وقت موت نہیں آتی آپ جو مرضی گنا کر لی ناچ گانا بے حیائی بے پردگی کیوں دی؟ تو دیکھیے اس آدمی نے اس صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے اور سونے کی انگوٹھی مردوں پہ حرام ہے تو نبی ने उस اسلام نے اس عظیم صحابی کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتار لیور اسے پھینک دیا اس کی جیب میں نہیں ڈالی کہ بیگم کو دے دینا بلکہ کیا کیا آپ نے ٹھینک دیا اور فرمایا یا امدو احد کم الا جمرطم منار کہ تم آگ کا انگارا اپنی انگلی میں پہنتے ہو آگ کا انگارا اپنی انگلی میں ڈال رہے ہو یعنی کہ روزے قیامت یہ انگوٹھی تمہارے لیے کیا بن جائے گی جہنم کی آگ کا انگارہ بن جائے گی غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی السلام پھر چلے گئے تو اس آدمی سے کہا گیا خود خاطم کا انتفیع نبی السلام تو چلے گئے اب انگوٹھی اپنی اٹھا لو خود نہ پہ لو فائدہ اٹھا لو یعنی بیگم کو دے دینا بیچ ڈالنا کچھ کر لو اس آدمی نے کیا کہا فکال لاتم پلاح رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وہ انگوٹھی جسے اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے میں کبھی بھی نساؤں گا نہیں لوں, گا. نہیں لوں گا یہ ہے حقیقی محبت یہ ہے تابعداری یہ ہے آپ کی شریعت کو اپنانا فوسلو تو ہونا اشد کتاب کے مولب کہتے ہیں دیکھیے یہاں سمجھانے کا انداز کچھ سخت ہے لِالنَ لِكُلِّ مقام مکال کیونکہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے کہیں پہ نرمی کہیں پہ تھوڑی سی سختی بھی کی جا سکتی ہے كَذَا يَنْبَغِي لِكُلِّ من إِلَ اللَّهِ جو بھی اللہ کے دین کی طرف دعو دیتا ہے اسے چاہیے کہ, اَن يُنزل الْأُمُورَ مَنَازِلَهَا کہ ہر معاملے کو اس کے مقام و مرکبہ پہ رکھے وَاللّا الناس حد سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک نہ کرے مقصود الحسول المنفا آپ نے کہاں پہ کون سا انداز اختیار کرنا ہے یہ آپ دیکھیں کہ فائدہ یہاں پہ کس چیز کا ہوگا نرمی کا ہوگا کہ سختی غور کریں کہ آج بہت سے دعوت دینے والے وہ کون سا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں وجد نہ ہی> کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو بڑی غیرت آتی ہے جب کوئی لوگ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں بڑی غیرت آتی ہے پھر وہ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ لوگ اس کی دعوت کے انداز سے نفرت کرنے لگتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتے لجد المحرما اگر کسی کو دیکھا کہ حرام کام کر رہا ہے لجت کا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کی تشہیر کرے گا اور اسے قوت کے ساتھ سختی کے ساتھ روکے گا یقول کہے گا ما تخاف تخلا اللہ, اللہ سے ڈرتے نہیں ہو ما تخش اللہ لا سے درتے نہیں وما اشبہ دالکہ اس قسم کے جملے استعمال کریں گے حتیٰ کہ وہ آپ سے منتنفر ہو جائے گا وہذا لیسے بھی یہ کوئی اچھا انداز نہیں ہے لئنہ هذا کیونکہ یہ آدمی جو ہے جب آپ یہ انداز اختیار کریں گے وہ زد میں آ جائے گا وہ اس کا مقابلہ زد سے کرے گا وقد قال شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ لما نقل عن شافعی رحمہ الله ما یراہو فی اہل الکلام حنما قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام شافی رحمہ اللہ کا کلام ذکر کیا ہے کن کے بارے میں اہل کلام کے بارے میں کن کے بارے میں اہل کلام اہل منتقل و حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل پیش کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا امام شافی نے حکم کلام اہل کلام کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے میرا حکم یہ ہے کہ انہیں خجون کی ٹہریوں سے ان کی مرمت کی جائے اور انہیں جوتے مارے جائیں کیونکہ قرآن کے مقابلے میں اپنی منطق کو لے کر آتے ہیں وہ یوتاف اب فل عشائر اور ان کو مصرف قبیلوں میں گمایا جائے وہ یقال اور کہا جائے یہ سزا ہے اس آدمی کی جو کتاب و سنت کو ترک کر دے وہ اکبر الکلام اور کتاب و سنت کو ترک کر کے منطق وغیرہ کی طرف آ جائے یہ کلام کس کا ہے بولیے صاحب ایسا میرے ساتھ نہیں لگتا ہے یہ کس کا کلام ہے امام شافی کا کلام ہے کس کا کلام ہے شافی. اب ابن تہنگیا اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں شیخ الاسلام اذا الہا لما قالہ شافعی من اسلام کہ انسان جب ان کی طرف دیکھے ان اہل کلام کی طرف تو آپ محسوس کریں گے کہ جو سزا امام شافی نے بیان کیا اس کے کی حقدار ہیں ایک لحاظ سے یہ حقدار ہیں قدر و قد استولت علیہم قد علیہم يرق لهم لیکن جب آپ تقدیر کی آنکھ سے ان کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ منطق پڑھ پڑھ کے اتنے حیرت میں پڑھ کے ان کو سمجھ نہیں آتی حق کدر ہے اور شیطان نے ان پہ غلبہ کر لیا ہے اس لیے آپ کو ان پہ ترس آئے گا آپ کو ان پہ رحم آئے گا اور آپ اللہ کی حمد و سنا بیان کریں گے کہ محفوظ رکھا ہوا ہے آدمی آپ لوگ گے کہ وہ اپنے بزرگوں پیروں کی وجہ سے کتابوں کو بیجا. اس میں ایک آدمی, ایک دین سے سوال کر رہا ہے عالم دین بڑی عمر کے ہیں بزرگ لگتے ہیں ان سے سوال ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں صاف صاف کہا ہے سوال کرنے والا کہہ رہا ہے سوال کرنے والا ان کا اپنا مرید ہے اپنا ہے کوئی غیر نہیں ہے سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ حضرت اللہ نے تو صاف صاف کہا ہے کہ کل انما ان بشر کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں تو پھر ہم یہ بات کیوں نہیں مانتے تو وہ آگے سے وہ پیر صاحب وہ بزرگ کیا کہتے ہیں آگے سے وہ آگے سے کہتے ہیں بھی یہ تو نبی السلام کی آجی ہے یہ کیا ہے یہ آپ کی آجی ہے کہ اللہ نے کہا یہ کہہ دیں آپ نے کہہ دیا یعنی کہ گویا کہ نعوذ باللہ یہ بات درست نہیں ہے لیکن آپ نے آج میں کہہ دی نعوذ باللہ یعنی کہ ان کا انداز یہ ہے بات کرنے کا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے گویا کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلط بات آپ سے کہیں کہہ دو اور آپ نے آج میں کہہ دی کہتے ہیں آگے سے یہ تو اللہ نے چونکہ آپ کو کہا تھا آپ نے آج میں کہہ دیا ہے اور پھر کہتے ہیں قرآن میں تو یہ بھی آیا ہے کہ انخوا کہ مومن بھائی بھائی ہیں قرآن میں کیا آیا ہے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر قرآن کی باتیں ماننے پہ آئیں گے تو پھر آپ کو یہ بات بھی ماننا پڑے گی یعنی کہ نوز بلّہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ وہ مانو نہ یہ مانو کیوں انداز دیکھیے کہتے ہیں قرآن میں تو یہ بھی آیا ان اخوا مومن بھائی بھائی ہیں تو کیا آپ اپنے ابو با... کو بھائی کہیں گے دیکھیے کس انداز سے قرآن پاک کو رد کیا جا رہا ہے قرآن پاک کا انکار کیا جا رہا ہے جبکہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب قرآن نے کہا ہے مومن بھائی بھائی ہیں اس کا کیا مطلب ہے دینی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے ہمارا باپ بھی بھائی ہے ابراہیم علی اس نے اپنی بیگم سے کیا کہا تھا اور کیا کہا تھا تم دینی لحاظ سے میری بہن ہو یہ نہیں کہ کہاں کی بات کہاں پہ اپنے عقیدے کی اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑنا قرآن کو تبدیل کرنا ہے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا قرآن کی دو ایتوں کی تفسیر غلط کر ڈالی اپنے عقیدے کی حفاظت میں یہ انداز دیکھے جائیے آپ اور پھر پبلک بھی عجیب ہے خوش ہوتے ہیں لو جی ہمارے بزرگ بھی قرآن سے دلیل دیتے ہیں نا جی یہ دلیل دیتے ہیں آپ کے بزرگ یہ ان کے دلیل انداز سن لیجیے آپ اچھا چلیں جی مان لیتے ہیں کہ نبی علی صلام نے لاؤز باللہ لاؤز باللہ یہ بات آج میں کہہ دی یعنی کہ صحیح نہیں تھی لیکن آپ نے آج میں کہہ دی تو نبی علیہ السلام کو یہاں تو اللہ نے آرڈر دیا تھا لیکن صحابہ کلام کے سامنے خود آپ نے کئی دفعہ کہا کہ میں بشر ہوں بخاری مسلم کی حدیث ہیں ایک دفعہ آپ نماز میں بھول گئے نماز کے بعد صحابہ کلام سے آپ کہتے ہیں تم نے مجھے یاد کو نہیں کروایا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تمہیں غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے اب یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں کیوں کہے آپ نے اور ایک ام سلمہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ان نقم تختہ سم نے لیا تم لوگ میرے پاس اپنا جھگڑا لے کر آتے ہو تاکہ میں فیصلہ کر دوں یاد رکھو میں بشر ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں تم میں سے جو جھگڑا جو لے کر آتے ہو کوئی ایک چرب زمان ہوتا ہے اس کی زبان زیادہ چلتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے دلائل سے متأثر ہو کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جبکہ وہ حق پہ نہ ہو اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو جو چیز وہ لے گا وہ آگ کا انگارہ ہے لینا ہے تو لے لو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو تو میرے بھائی دیکھیے کہ نبی علی سات شان اور مقام کے لحاظ سے تمام لوگوں کے امام سب سے مقدس سب سے محترم سب سے عظیم لیکن ویسے آپ بچن ہیں اس لحاظ سے کہ آپ کے والدین تھے آپ کی اولاد تھی آپ کی بیویاں تھیں آپ پہ حسل واجب ہوتا تھا آپ پیشاب کرتے تھے پخانہ کرتے تھے آپ کا خون تھا آپ کو بھوک لگتی تھی کھانا کھاتے تھے یہ سارے اس لحاظ سے آپ انسان ہیں بشر ہے ہاں شا... بشر ہو کر شان بڑی بلند ہے سب سے بلند ہے بشر ہو کر شان سب سے اور یہ ماننا کیا آپ بشر ہیں یا آپ کی شان ماننا ہے کیونکہ جو بھائی ہمارے کہہ دیتے ہیں کہ آپ بشر نہیں ہیں انہوں نے آپ کی شان کیا بیان کی دیکھیں بشر ہو کر جہاد کرنا یہ کمال ہے بشر ہو کر نفری روزے رکھنا یہ کمال ہے بشر ہو کر رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھنا تھا کہ پاؤں سو جائیں یہ کمال ہے جو بشر نہ ہو نور ہو اس نے کیا تھکنا ہے اس نے, اسے کیا بھوک لگنی ہے وہ جہاد کر بھی لے تو کوئی کمال نہیں وہ بھوکا رہ بھی لے تو کوئی کمال نہیں کمال یہ ہے کہ بشر ہو کر اتنے بڑے کام کیے اور ہمارے بہت سے بھائی وہ اپنی طرف سے انبیاء کے نام السلام کے بارے میں کئی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں اور وہ سمتے ہیں کہ شاید ہم ان کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں نہیں ایسے شان میں آپ اضافہ نہیں کرتے کمی ہی کرتے ہیں اس کی ایک دو مثالیں لے لیں ابراہیم علیہ اسلاط و اسلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں حکم ملا ہے کہ تمہیں اضبا کر ڈالوں بیٹا کہتا ہے اگر آپ کو حکم ملا ہے تو عمل کیجئے اب آپ نے چھری پکڑی اور بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی یہ ان کا چھوٹا کارنامہ ہے کہ بڑا کارنامہ ہے کتنا بڑا کتنا کو بڑا بہت بڑا وہ بیٹا جو دعائیں کر کے لیا ہے بڑھاپے میں لیا ہے اللہ نے کہہ دیا اس کو سی کرو اور ابراہیم علیہ السلام ہچکچائے نہیں جوان بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی ہے وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اللہ نے بچا لیا اللہ نے بیٹے کو بچا لیا اب ان کی بڑی کارنامی, بہت بڑا کارنامہ ہے اور یہ ہم سب مانتے ہیں لیکن میرے بھائیوں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب تھے پہلے سے جانتے تھے چھری نہیں چلے گی تو کیا کارنامہ ہے مجھے بتائیے اگر یہ کہا جائے کہ وہ عالم الغیب تھے پہلے سے جانتے تھے چھری تو پھر کیا کارنامہ ہے پھر کیا کارنامہ ہے مجھے بتائیے کارنامہ تب بنتا ہے کہ وہ سمتے تھے کہ چھری چلے گی بیٹا ازیبا ہو جائے گا اور چھری صدقے دل سے چلا دی ہے لیکن موئزہ ہوا کہ اللہ نے بچا لیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بہت بڑی قربانی ہے کہ اللہ کی توحید بیان کرتے کرتے جب کافر بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو آگ میں پھینک دو کس نے پھینک دو آگ جلائی گئی بہت بڑی آگ اور کہا گیا اس کو پھینک دو اب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں حسب ان اللہ و نیم الوکیل کہ اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی کارساز ہے اب بطور نبی ان کو یقین ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا لیکن یہ بھی خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے آگ اپنا کام دکھا دے میں شہید ہو جاؤں ایسا ہے کہ نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ عالم الغیب تھے پہلے سے سو فیصد علم تھا کہ آگ نہیں جلائے گی تو پھر کیا کارنامہ ہے کیوں جی کیا کارنامہ ہے پھر پھر کوئی کارنامہ نہیں ہے تو ہمارے کئی دوست اپنی طرف سے وہ شان بیان کرتے ہیں شان بنتی نہیں ایسے شان تب بنتی ہے جب آپ قرآن کا کیدا پلا لیں تو تویا کلام علیہ مساط اسلام کو کئی دفعہ غیبی باتیں بتائی جاتی تھیں کئی دفعہ ہمیشہ نہیں اور جو غیبی باتیں بتائی گئی ہیں وہ کم ہیں جو نہیں بتائی گئی بے شمار ہیں انبیاء کلام علی مساط اسلام کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے سامنے پانی کا ایک قطرہ یا دو قطرے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بخاری شرف کی حدیث ہے کہ جب موسا علیہ السلام اور خدر علیہ السلام سمندر کے کنارے جمع ہوئے تھے تب خدر علیہ السلام نے موسا علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسا آپ نے دیکھا چڑیا آئی سمندر سے پانی لیا کتنا پانی لیا ہے ایک دو کپڑے لیا ہوگا کہا اس کے پانی لینے سے کیا سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے کہا یہی مثال ہے میرے علم کی تمہارے علم کی نبی نبی سے کہہ رہے ہیں یہی مثال ہے میرے تمہارے علم کی اللہ کے علم کے سامنے تو اس لیے میرے بھائیوں قرآن کا قیدا اپنائیں قرآن کا قیدا اپنائیں تو یہ کہہ رہے ہیں کتاب کے مولب کہ یہ جو اہل کلام ہے ان کو دیکھ کر آپ اللہ کی حمد و سر بیان کریں کہ یہ دیکھیں اپنے اکلی دلال کی وجہ سے کس کی وجہ سے اکلی دلال کی وجہ سے کیسے قرآن کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں یعنی آپ ان کو قرآن سنائیں گے وہ آپ کو اکل سے دلائل دے کے آپ کی بات کو ریجیکٹ کر دیں گے اور ان کو دیکھ کے پھر ترس آتا ہے کہ دیکھیں کیسے یہ لوگ ہیں کیا ان کا بنے گا روزے قیامت کہ اللہ کا کلام رد کر رہے ہیں اپنی ناقص عقل کی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ذہانت ملی ہے کیا ملی ان کو یہ اہل کلام جو ہیں ان کو ذہانت تو ملی ہے لیکن دین کی, ان کو دین, کا دین کی سمجھ نہیں ملی ان کو بہت زیادہ اللہ نے عقل تو دی ہے لیکن دین کا علم ان کو نہیں ملا ان کو کان تو ملے ہیں آنکھیں تو ملی ہیں دل تو ملا ہے لیکن ان کی آنکھوں نے ان کے دل نے ان کی نگاہوں نے ان کو فائدہ نہیں دیا کہتے ہیں اسی طرح ہمیں چاہیے بھائیوں کہ ہم گلہ گاروں کی طرف دو لحاظ سے دیکھیں شریعت کے لحاظ سے بھی تقدیر کے لحاظ سے بھی شریعت کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں ان پہ کوئی ترس نہیں آنا چاہیے شریعت کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں ان کو اوپر کوئی ترس نہیں آنا چاہیے اللہ نے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو سو سو کوڑے مارو کتنے کتنے کوڑے مارو فج اللہ نمامیا اور ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ سو کوڑے مارتے ہوئے تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے کیونکہ کس کا حکم ہے اللہ کا ترس نہیں کھانا کہ بے چارا کس بات کا اللہ کی شریعت کو اس نے ہوا میں اڑا دیا ہے لیکن جب ہم تقدیر کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر ہمیں رحم آنا چاہیے ترس آنا چاہیے کہ دیکھو یہ کیسے شریعت کی خلاف وردی کر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا تو یہ طالب علم ہوتا ہے اور جو جاہل ہوتا ہے اس کے پاس صرف غیرت ہوتی ہے علم نہیں ہوتا تو جو طالب علم ہے دین کی طرف دعوت دینے والا ہے اسے چاہیے کہ حکمت کو استعمال کرے کسے استعمال کرے حکمت کو میرے بھائی یہ علم کے ساتھ اداب بیان ہو چکے ہیں اور یہ شکشا جاری اور ساری رہے گا اب